الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى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 فَإِرَاءٌ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ سُبْحَانَ بالله سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَا إِلَهَ مل ہو ملا کتو نل یا ہلدین منو سلو ال سلوت سلادو سلام يا سیدی يا رسول س والا کا سیدیا حبی بل سلا دو سلام عال والسلام سید خا تمام بھی والا عال کا یا سبحان کو سبحان سبحان دوستو السلام علیکم درو تو بعد آج کی دعا ہے پادر متلک جل جلالہ ہر شرط تو اپنی رحمت کی پناہتا فرماوے زندگی سلام والی اور موت کامل ایمان والی فرماوے اس گاؤں کنگرا کے اندر برادرم غلام مصطفیٰ صاحب اور برادرم عبد الرزاق صاحب دی خدمت اور محنت کے نال اج کا دن ہی جلسہ منعقد ہوا ہے اللہ رب العالمین المین انہوں و خاندان سمیت ہدایت اور مغفرت عطا فرماوے اختصار نال دلامہ اقبال مرحوم دے علیہ الحمہ دے شیر کے اتنے جناب دے سامنے کچھ وضاحت پیش کرنا اللہ تعالیٰ شر صدر بیان دی تو فیق بخشے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا ہبھی شیر دا مطلب مختصر تو ہے اسلام کا چراغ نبی پاک صلاح تعال وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے <تصفح> اسلام دینے حق دا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے لیکن وہی چراغ ابو لہب نے فڑ کے تو ہوں اس چرغاڑ شروع کر دیتا دلہ ماں کے شیر دا مطلب ہے جیڑا چراغ نبی پاک سرکار کائنات کا روشنی دی خاطر لے آئے سن اس چراغ نو لے کے ابو لہب جاگ سالن لگ پیا مطلب اسلام دا نام استعمال کر کے تو منافق تے کافر لوگ کفر پھیلا رہے ہیں فلاندے کفر نے نام اسلام دا استعمال کرتے ہیں گلیں اسلام دیا استعمال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی والے وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دوتے دجال لالوں بھی بڑے دجالوں کا خطرہ ہے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 وہ کہڑا ہے اسلام کا نام اسلام گل زبان کے رکھے کام خود بھی کوفر کرے اور لوگوں بھی کفر دا کام پھیلا لیکن زبان کے اتنے نام استعمال اسلام کا کرے ہزور پاک نے اسمت واسطے سب تو وا خطرہ کرار دیتا ہے ہے کہ اسلام دا نام لے کے ابو لہد دی برادری لوگ کوفر گی پے کفر دے پھیلان گے نام اسلام دا لین گے میری گل توجہ ہے نا بارد بارد بارد بارد نام اسلام دا تو پھیلاو گے کی کم کفر دے کفر دیا نام اسلام دا گل اسلام کی کم کفر دے گلان کفر دیا نام اسلام دا گال اسلام دی یعنی دجے لفظ ایڈے لانتی ہون گانتی ہے کہ کفر دے کام دے ات اسلام کا لیول آ چڑھ بڑا سخت ہے جدو اسلام دا نام لے کے کفر پھیلایا جاوے تو عوام الناس واسطے مسلا یہ بن ہے وہ پھر پچھ نہیں کر سکتے کہ کفر ہے یا اسلام ہے کیونکہ اس لیول جو اسلام دا لگا کھڑا ایسے سنگھی علامہ شیر دی روشنی چساں حضرات اسان حضرات اس فتنے چبتلا ہو پایا کہ جتے بھی کوئی کفر پھیلا رہے ہیں نا ہو اس نام تیبل افلام کا رکھا ہوا ہوں میں جناب دے سامنے چند مثال پیش گا تاکہ اقبال دے شیر بھی واضح ہو جاوے جائے سامنے انج دے فتنے بھی واضح ہو جان تاکہ فیتنے میں بچنا فتنے دے اندر تصا پس نہ جاؤ فصے تو پہ ہو تو نکل آؤ گے ان شاء اللہ ہوں دیکھو سائی کہ گل کوفر کم کفر دا کوفر کا کم گل کہڑی ہوں تمہوں سمجھا چھٹا موٹی جی گل کفر دا کم کفر دی گل کس آخو گے جس کا کافر پسند کر جڑا کم جیڑی گل کافر پسند کرنگے اسنو آکھنا کفر کرفر کام کفر دی گل کیونکہ جیڑی گل نو کافر پسند کرنا اسنو خدا رسول پسند نہیں کرنا وہ اسلام پسند نہیں ہو سکتا جیڑی گل نو کون پسند کرنگا؟ کافر اسی نقیا جاہلیت اسے آخیا جا تو سا جاہلیت کا مان سمجھتے ہو جڑا بندہ نہیں پڑھ سکتا نہیں لکھ سکتا وہ جی لیکن اسلام دی زبان ان پڑھ کہہ دن اسلام دی زبان چ جاہل نہیں آخد جاہل اسلام دی زبان چخ کافرہ والا کام کرے کافرہ والی گل کرے اسنو اسلام آکھ آخد جہل باوے جتنا مرضی پڑھیا جو مرضی سیکھا ہوئے ساری شرح سیک گیا لیکن وہ دے کم کر دفر والی گل کر دے، دے کم نو پسند کرد کافر گل نسند کرد ایسے بندے نو اسلام دی زبان جہل اور اس کے کام اس آخ موٹی دلیل ویخو اللہ تعالی خران نے پاک فرمایا والا تبرا جنا تبر جل جاہ دا تلو دا غیر مردوں دے اگے بے پردہ ہونا دا غیر مردان دے سامنے اپنے محاسن اپنے زیب و زینت نو ظاہر کرنا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 اپنے آزائے حسن و غیر مردہ سامنے ظاہر کر دیا سن اسلام نے انہوں دے اس کام نہلیت کام فرمایا کہ فرمایا ہوں جل ہوگی او بھاویں ساری شریعت پڑی ہو اسلام دے مطابق جہل نے اور انہوں نے جہلیت یہ مطلب یہ نکلا کہ جڑا تسا معروف مانا مشہور کر دہل کا وہ ہے جہل کا مان نہیں جا پڑھ لکھنے جانے جہل کا امن ہے جس کے کول کافر والے کام ہوفر کا پسندیدہ کم جس بندے ہوئے گا وہ ہو کون ہوئے گا ہوا حضرت سیدنا فاروق آزمر رضی اللہ تعالی لو آ فرما نے اسلام دی رسی تندیاں تندیاں کر کے اس لیے توڑ دیتی جانی جس لیے مسلمانوں کے راہبر جاہلیت دے کما نہیں پچھان انہیں ایسے تمید نہیں ہونی کیا کم جہلیت اور اسلام دہبر او ہو ہونگے وہی پیشوا ہونگے گے اسلام کا لیول لا کے اسلام کی چھاپ لا کے کفر فیلا دے بارے اقبال فرمایا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ کے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا ہوں دیکھو دوستو موٹیاں گلان تان سمجھانا کہ باڈی بلڈر کراٹے اچھا پا کے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑتے سکھتے پی بالی بلڈر دے ان بالڈی بلڈنگ کے جناب مطلب بڑے بڑے کلب بنا ہوئے اور باہر حدیث پاک لکھی لکھیے کام نگا ہو کے جڑا ہے کام کرتے پہ کام انگریزوں کا مقصد ان کی مقصد سارا غلط کفر دا جاڈی بلڈر بنتے ہیں اپنا جسم بنا دن ڈولے شولہ بنا دن تو سر کیوں بن گئے انہاں خبیسا دا مقصد کیوں دا ہے ایک تے اے کہ ساڈے تورت آشک غیر گر نو اپنے ال میل کرنا ایک اے نیت نہیں انہاں دی کفر دی دوسرا مقصد تکبر آکر غرور بلارے چورے خان بن کے چلانگے لوگ سانو ویخن گے سڈے ڈولی اے موٹے نے ساری باڈی ایڈی چوڑی اے راجہ نیت بھی کفر کفرد حرام کم کا تکبر حرام تیسرا دا مقصد کہ مسلمان جس جہا کوئی کمزور ویکاں گے انٹا گے مارا گے لڑا گے اپنیا انگریز نال دی لڑ خبی سک سوچنی نہیں ہوئے اگریزی ٹو کی انگریز نال لڑن دی سوچنی سوچ دے ہیں اپنے ہر سارے مقصد خبیث نے کافرانہ نے طریقہ کافرانہ کا ہے لیکن باہر لکھی کھڑے المن الحب و حمد اللہ من المومن مومنف حدیث پاک لکھی کھڑے نے حدیث پاک باہر دے کم واسطے حدیث لکھی کھڑے نے کی کہ طاقتور مومن اللہ تعالی ن کمزور مومن نالو زیادہ پسند ہوتا ہے ہوں وہ مراد کی لی کھڑے آپ بھئی اصل جو کرنے پہ یہ اس حدیث دے مطابق میں کرنے حالانکہ کام کفر ہوتا لکھی خبیث حدیث کھڑے نے وہ نبی پاک دا دیوا لے کے ابو لہب دی نسل اگ ل اسلام ن استعمال کر کے کفر پہ, پہ پھیلان فیل حالانکہ حدیث پاک کا مطلب کی ہے حدیث پاک کا مطلب ہے کہ طاقت ایمان بھی طاقت رکھ والا ایمان بھی طاقت رکھنے والا مومن کمزور ایمان والے موومینٹ لا اللہ تعالی زیادہ پسند ہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حدیث مستفا کریم کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مومن کیا مطلب یعنی ایسا مومن جس دا ایمان قوی ہے اللہ تعالیٰ جسم قوی نہیں ایمان قوی ہے سبحان اللہ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 ہو سکتا ہے کہ ایک دا دفے ہوئے ایمان اندروں اکا نہ مراد کیا گزرا ہوئے ہاں جی اللہ تبارک نہ اسرت دی فکر ہو اس اللہ تعالی سے یقین ہوئے نہ دین دی یقین ہو جی ایمان اللہ لوگ کمزور ہوئے ہان بوکھ لے ڈر پہ آئے ہاں کافرات کو دے رہے ساری ایمان دیا کمزوریاں وہ سج پائی جد آبادی وہ سجپائی ج اور ایک ایسا لے کر جسم کا تگڑا اور ایک ایسا مومی جی نے اللہ دے کمزور دے بھاوے لے کر ایمان نال دسو کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے نالو پہلوان جا تعالی زیادہ پسند ہوا لیکن کھے خبیف نے رسوے یارو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 جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا ابو لاہ بگ لگا پھر دے, حضور دے چراغ نال کیسی عجیب گل ہے گل سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ نہیں آیا طاقت ایمان دی طاقت رکھ والا کمزور ایمان والے اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوں بھاوے جس میں کمزور ہوئے بھاوے تگڑا ہوئے جڑا بندہ ایمان تک کمزور ہے بھاویں جسم تکڑا جسم کمزور اللہ تعالی پسندو نہیں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی سمجھو نال میرا بولو سبحان اللہ اسی طرح سجڑو اس طرح ادھر ویکو کیون اسلام استعمال پیا ہوتا ہے کفر کی خاطر جلو تصا ستے ہو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 سکول والے کتنے اس اس استعمال کر د گلیاں دیاں صفائیاں پارکاں دیاں صفائیاں جو فری ایاشی کا سامان دے جو کام کر دونوں جناب صفائی سفائی فیشن کے اتنے جہے فیشن کردن د اس فیشن کے اوپر یہ تادیس رو چسپاں کر دینی کتا وا کپڑے صفائی تے پاکی اچ بڑا فرق ہے کافر صاف رہ سکتا مگر پاک نہیں ہو سکتا مومن مومن بھاوے صاف نہ ہو مگر پاک ضرور ہے جو ہے نا ایمان سو بھائی کافر پاک نہیں لیکن صاف تو بڑے رومن صاف نہیں راندے لیکن پاک ہوں حضور پاک نے فرمان دا مطلب یہ کہ ایس ظاہری جسم دی پاکی جڑی وہ ادھا ایمان ہے اور باقی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 بے حیائی تو پاکی دل بھی یہ سارا گندیاں سفتوں تو دل بھی پاکی ایمان ہے ادی دل بھی کرو ادی پاکی ظاہر جسم بھی کرو تو پاکیاں رل کے بندہ کامل ماں بڑ جائے سمجھ نہیں آئی نے اور دیکھو کتنا انہیں خبیثا زیادتی کیتی رسول اللہ کے فرمان نو کن مروڑے کن غلط معنی کی مطلب لیا اس کا حدیث رسول نو ایمان نال دسو سنگیو غلط معنی معامل لینا کفر ہے یا نہیں ہوئے حدیث رسول نو غلط معنی گلت مانے کیا کفر نہیں بنتا کی وی کمی کفر ہے کہ حدیث رسول نو لے پھر کام کرنا رسول دلانی لے کہ ابو لحب دے چراغ مستفا دا دا دا روشنی دینی سارا فرد جگ نو ہے جی اسلام دے نام دے نار اسلام دیاں گلوں دے لوگ کفر فیلا کے تئیمان سال کے فرد خبیس میں موضوع اگلے دن بیان کیتا ہے اتے پنڈی کے پاس چکوالی وار تنا رہا میں سوچا بھی اللہ میں ایک بار ایڈی گہری گل کر گیا اس دا کی مطلب ہے؟ وہ جو فرماند ہے کسے خبر اللہ کسے خبر کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا پھرے اللہ پھر بولا او نا جبی چیلے والی ڈبی تیلے والی اگ بال کے روٹی پکاو دی خاطر ایک بندہ لے کے اوے ڈبی چیلے والی ن لے جگے سڑتا پیل آخے گا یار ویکھو تو سی ڈبی تیلے والی ہر ہے آخان ڈبی تیلے والی تو ہے وی کام کی کردے لوگے ساڑا پھر مرو نا قرآن دا حدیث دا گلا حدیث قرآن دیا لایا کفر دو کموں سے جہے نہیں ویخ حدیث نہیں پھر یہ نہیں ویکتے کہ دے دے کی فرد اللہ سفائی ابا ایمان بنا کے سفائی ابا ایمان آ نبی دی حدیث مروڑی سرکار دے فرمان بدلے غلط مانے لے لیکن استعمال اگریز کے کام کیسی عجیب گل ہے کہ کام ایک چلے لندن تو واشنگٹن تے سے اگریز تو, تو اگوں ملا پیر تے عوام یا حاکم حدیث رسول دی جوڑی بیٹھے ہونا دیکھو دیکھ خبی خباستا دیکھو نبی پاک سرکار کا فرمان ہے ہوں آئی عیل دی جمع ہے عیل جل کو تو بنیا ایل تن دمانا محتاجی اس کا ترجمہ بنے گا مخلوق اللہج مانا بنے گا اس معنی چ کوئی شک ہے وہ غلط گل ہے لیکن ویکو خبیس ملا کیس خبیس پروفیسر کس گل کس کم کس گلے اس آدیش نائی کھڑے سکول کی یارویں کتاب لکھے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے کالے گورے انگریز خدا بچے نے نو زملہ ہوں کئی مفتیا رکھے نا تو انہاں جی حدیث نہیں آخلوک اللہ کا کمب ہے حدیث مخلوق اللہ, اللہ محتاج دے کے بچوں چفر دے ہوتے ایمان آل دسو خدا جو بچے آخر کفر آئے کس طرح کس طرح کسی نو خدا دا بچہ آ سکتے ہو حضرت حضرت علیہ السلام نو خدا دا پتر آخر قرآن نے انہوں نو کافر قرار کرار دیودیاں نے حضرت عزیر نو حضرت عزیر اللہ کے نبی سن یہودیا حضرت نو اللہ دا کیا آخیا ازیر اور نبل لا قرآن چاہا ہے کہ یہود نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیاں نو اللہ تعالیٰ کے کرار دیتا ہے بولو ہوں ایمان دسو رسولاں نبیا اگر کسے نو اللہ کا پتر آخیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم نو کافر قرار کرار دے لیکن کڈے لانتی ہے کہ پوری مخلوق نو یا نو خدا دا بچہ آکھنا موڑا آخنا حدیث رسول میں آیا ہے حدیث رسول چ رب کے بچے فادت کرنے اور کفر ہے یا نہیں یہ حدیث رسول دی استعمال کفر چی حدیث رسول اللہ دی مطلب کچھ سی مانا کچھ سی اور استعمال کتنے پہ کر دبیفر خدا کے بچے تے حدیث استعمال پہ کردے دے ہیں ابو لاہب کی نسل نبی پاک کا دیوا لے کے ایمان نہیں پسند آئی تو نہیں آئی روک اللہ بولو ہوں سمجھ لے جاؤ میں تھوانوں چھتی نال نا گل کٹ کٹ کے سمجھا چڈا کہ کتھے کفر کوفر اتنے اسلام دی گل آئی کھڑے نے گا... کام ابھی کفر نویفا سرکار کے روانہ اس دے اندر توجہ آپ نے زمانے مبارک تو بعد مسلمانہ دیاں چند بیبیا بڈڑیاں مائیاں توجہ میری گل کے بڈڑیاں مائیاں جنگ دے دوران آپ مردوں مردوں تشریف لے جاندیاں سن جیمیا بیٹھ کے اپنے مرد روٹی پکاونی زخمی آ گیا ہے اس کی دیکھ بھال کرنی اپنے مرد مائیاں بڈنیا اگر کوئی نوجوان تو اپنے مرد نہ تشریف لے چلیے باپر خیمے چاہام نے سڈے لکھیا کہ اگر بڑیاں عورتیا مائیا تے جنگ جا دے دوران روٹیاں پکایا مرد زخمی ہونا دی دیکھ بھال کرتی دی ہیں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 جی امر جہاں چوکی ہوں رٹائر کر سکتے پھر یہ غیر مرد پھر نگے پھر یہ تربیت وہ ساری گندے پہاشی طریقے ہوے یہاں بے حیا اورتوں بے حیا اورتوں کیاس کرنا انہ پاک عورتوں سے پردے دار عورتوں سے برڑیا مائیا استعمال کرنا کی خاطر ہاں جی پھر سرخیاں پاؤڈر لا کے سر ننگے جاٹے ڈوڑے ننگے اے حال ہوئے یہاں دا ہاں جی تے بدکاریاں آم عمر تے بدکاریاں دا ذریعہ نو بنایا جاوے لیکن ویخو اسلام دی کتھے بے حیائی دے کم تے استعمال کیتا جا رہا ہے اے طریقہ دا کا اسلام کدی نرسا نہیں سڑا ہاں جی نرسوں ہو اسلام دیاں بیبیاں مائیاں دائیاں اما حلیما وانگوں ہو یہ بے حیائی سے سنا پھیلاوان کا ذریعہ یہ بیماریاں پھیلاؤ کا ذریعہ اور او سب ہے جی اسلام کے دائرے رہ کے جناب جی اپنے مرد اپنے مرد سے فیس طریقے خدمت کرنے کا ذریعہ کڈا فر کے اے فرق کے نہیں سکیو لیکن ظالمہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستف ہوگی جہاں میں آگ لگاتی لگا تھی پھر بولا بھی اے کم اے نرسا پسندی دین اگریز دیا تھی یہ آخو بلڑیاں مائیا بلڑیاں مائییا باپرد طریقے نار اپنے مرد یا وہ مرد جتنے سیتنے کا کوئی خطرہ نہیں بڑھڑی مائی اس کساں خدمت لے سکتے ہو بڑھڑی مائی کا نا چلو آکھنا انہیں تخنا پاگولو اچھا بڑھڑیاں ہیں سنت کڑیاں چاہیے ہوں دیکھ لو دا بنڈڑی مائی نہ رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زنات بدکاری واسطے استعمال پر کر لیکن نہ اسلام دا تو جھوگے باہر یہ آئے گا کہ اسلام میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھی ایسا کرتی تھی ہر گل سمجھا نہیں اور مثال دینا بیویاں پاک مسلمان دیا اما آئشا صدیقہ توجہ اما عائشہ صدیقہ کا جیسیا مائیاں پاک بیبیاں ہر اپنے بیٹھتی سن پرجو ہر اپنے بیٹھتی سن باہر نہیں سبحان اللہ مردہ نے مردہ نے باہر بیٹھ کے بیبیا پاک شریعت دے مسئلے پوچھنے بیبیا نے پردے بیٹھ کے صحابہ کرام نو صحابہ کرام نو یا تابعین نو پردے تابے بیٹھ اپنے گھر بیٹھ کے او دروازے تو باہر او دروازے کے اندر باہر مسئلہ پوچھنا بیبیا پاکا نے او مسئلہ بیان فرما دین او مسئلہ بیان فرما دینا ہوں ایک پاس یہ اسلامی کام میں جتنے خطرہ فیتنے کا نہ ہوئے میں مثال دینا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کون شریعت امام نے امام مالک رحمت اللہ علیہ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 پجا گھر بیٹھ کے حدیث یاد کرنی اور باہر اگر کوئی غلطی کرے تو گھروں سخت تشت لہجے دس کی سلاح کر دینی حدیث دی کتھے یہ گل اسلام دی تے کتھے اور عورتوں دا اج ووٹ لڑنا اور عورتوں دا اج سکل جانا کتے لڑنا نچنا گا یہ ساری خباس کو آخنا کہ وہ اسلام دیا فلانیا بیبیاں شا نہیں سکر آ <سؤال> جی سہا شاہا، ساب کردیا ہوماندار دسو یہ کتنے وہ پاپ کم کتے یہ آج پنی پنی بھی پنیر ایک میں مثال دینا کہ کر نارا بازیاں کردے والے سکرے واڑے کتنے یہ کمینا بےغیر کام اور کتنے آخنا حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صفیہ وہ یہ کردیا سن ایمان نال دسو کیا اے واقعی مستفا چاہب جگ نی بے نوں اس ہیا والے کام, کام کو ثابت کرنا کھا ظلم ہے اسلام کے کام کفر استعمال کرنا کیتھے کیتھے بھی بیا کلیا ک سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہو حبیس دے پتر آخر تو جو حضرت اما ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالانہ <تصفح> آپ <آب تصفح> حضرت طلحہ سلح حضرت زبیر دی مالا والی سرکار کلش جڑی ہوئی اس دے اندر اما ایشا پاک نیا گیا مصالحت دی خاطر کہ تصا تشریف لے آؤ لیاؤ صلح کراؤ اور اما جی کس حال ہے سنت بجو اما ایشا پہ ایک اونٹ دے کچاوے تے سوار تھا کچاوا کی لے لیا سی جس طرح اج کل گی کار یا جیپ دی بانڈی ہوں اتوں بند ادے تے سجیوں کب شیشے نے شیشہ شیشے پھر بھی دستا اندے شیشے نہیں سنوے وہ موٹے کپڑے دے دارے پاس بند ہوتا اما پاک اوٹنی مبارک دلتے اس طرح سوار نے اور جنگ دے دوران گئی ہیں صحابہ ایک نے بلایا اور صحابہ بھی آپ دے رشتے دار نے اما دے رشتے دار نے بلایا سرحران کی خاطر کہ تصا صلح کراؤ مولا علی اور تلا زبیر اما پاک اس پردے اگو رشتے دار ہوا پاک جان دی خاطر ایمان نال دسو این دے کوئی پلیتی کم ہے نہیں کوئی برائی کم ہے نہیں لیکن اما پاک فرمایا میں بعد اس گل سے بھی روندی رہی ہوں کہ سنت حکم گھارے دا مائے کی کیتا ہے گھر چبان میں لکی سا جی مرضی سان سال لیکن بھی مگئی کیوں پاک بھی معافی منگدا رہی ہوں اسلام میں یارو ایک پاس ایڈا پاک کما پاک لوک کم دوسرے پاس آخنا کہ یہ جہیا جناب اج حمیات لگی پھر دیا ہاں جی ووٹا و اسمبلی وومی اسمبلی سوبائی وا جی پروفیسرانی بڑی پھر دیا غیر مردا ناچ گانے بیٹھ کلو ساری بےغائتی کر کے ہاں جی وہ جہی چنگے دن تلا ہوئے ہزور پاک نے فرمایا اکھا کا دن ویکھنا کن کا دن سننا زبان کا دن بولنے ہاتھوں دا دن پڑنے پیروں دا دن چلنے دن میں جڑیاں مبتلا ہیں انکان بی دی اوڈی پاک گل کرنی ایمان لال دسو یہ اسلام نسل استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا باقی ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گئے جہاں میں آگ لگاتی پھر جی بولا وہ جھلا تو صرف لگ بھول جاننا ہے تو نہ خبیسوں دی زبان تک بھولیا بیٹھا ہے تو اے آنے پیا وہ اسلام کی گل پکڑ دین قرآن پڑھ دن حدیث پر دن تن پتا نہیں پڑھ دیکھے قرآن حدیث پر لانتی پر دیکھوتے جو ہے اور سنو حدیث پا کے چایا خیر اناس مئی اناس یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور والی جی اتوں کے تمن خاں پروفیسر جہے جی نا سارے ان ساروں دا استاد سہور اظہر اس کے منہ میں گل سنی سی قید آلم لائبریری جناح باغ لاہور اُس سے حدیث پڑھی خیر اناس میون الناس حدیث پاک کی ہے ترجمہ کی بہترین آدمی افضل لوگ ہو جڑا لوگ نفا دے جڑا لوگ نفع دے, وے جیڑا نفع دے, نفع دے, دے وے افضل بندہ بنتا انہیں حدیث پڑھی تو انہیں آخیا سائنسدان جڑے جی آئ سائسدان یہ سارے افضل نے سارے لوگوں تو افضل نے دیکھو ویکو ہوں سارے لوگ کا تو, تو سائنسدان افضل کیوں آخیا ادیش پا کے خیر الناس من فور ناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے اور وہ دیکھو نفع دیتے ہیں تو بہترین ہو گئے میں سا اس جلسے میں خود ویکسا میں نے انہیں چشتی تو دعا مانگ بڑی پرانی گل ہے دعا منگ میں آخیا جی چند گلا میں کرے میں جتنا پھر وہ پروفیسر انج کان گلیل تو جاند ہے. سبحان اللہ ہاں حالانکہ استاد ہے گلے میں آخیا میں سن خیر فرمناس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا فرمایا پہلے نمبر سے ایمان والے آپ سے فرمایا آہ! کہ نبی پاک جیڑی گل کردے نے او کافر واسطے نہیں کردے ساڈے رسول جیڑے کرد جیڑی گل کر بندو مومناں سے کردے نے سبحان اللہ کافر ہاستے قران فرما دیتا قران ہم شر البریجہ کافر ساری مخلوق تو بستر نے جنہاں نو قران خود بدتر فرما دے نبی پاک کدوں نو سارے لوکاں تو افضل قرار دے سکتے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا فرمایا خیر الناس من ان الناس اس دا مطلب ہے مومن مومین اور سنو پھر میں آیا نفع دو قسم ایک دنیا دا نفع ایک آخرت دا, دین دا نفع نبی پاک نے آخرت نفے کی گل کی کیا مطلب جہا کسی کا دین سوارے گا او افضل بندہ ہوئے گا جی تشریح دجے جی ہلفا دائی کھڑی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا خیر من تعلم امل قرآن حضور نے فرمایا تو اصل بندہ وہ ہے جو لا قرآن فکرات و فکرات جا قرآن سکھ تو سکھا جائے میں کیا دے کھن دفا کی گل ہے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 جی بم بنا کے لکھن بندے مارے بما نہ لکھان بندے مار داموں نے گڑیاں بنائیاں جو بنائے میں تو, تو پوچھنا یہ دسو قرآن حدیث دی گواہی دے مطابق حضرت صدیق سر افضل نے یا آئن سٹائن یہ افل ہے بولو تھا دل کیا اصل ہے میرا رحمد علی گانگارے افضل نے یا سائنسدان افغل نے کون چنگے ہوں یہ لانتی دسو وہ حدیث لاور کس جبکہ حدیث اللہ دلیا واسطے حدیث رب دے پیارے اور لا کھی کافر ایک کام ہے پروفیسر کا پروفیسر آکھ آکھ کنوں آخد اسلام انگریز دی مرضی کے دی مطابق بگاڑ کے پیش کرے تہذیب انگریزی سکھاوے طریقہ سوچ انگریزی دے رو اتے چھاپ اسلام داوے ان آدر پروفیسر توجہ تمجونی فرمائی نے پروفیسر گنوان نے چھاپ کا لاوی وے کفر پشاب دے ڈبے دے دا پروفیسر دیکھ کم گل اگریز کی کردہ تے کردہ حدیث رسول لا پیا ممکن ہے کہ ساری نبی زبان کا تعریف نہیں وہ ساری نبی زبان مبارک ولم پڑھنے والے گنادار بھی, بھی تعریف ہوئی نہیں ہوئی نبی پاک جب بھی تعریف کیتی ہے کیمل والا بندہ بھی کیمان والے عمل والے بندے بھی کیتی ہے تکے پرہیزگاری والے بھی کیتی ہے اللہ دے پیارے بھی ہے کسے آم بھی نہیں اور سنو میں ثابت کرنا کہ سائنسدان دنیا نو فائدہ دے نہیں نہیں سکتا انہیں جدو بھی دتا گاٹا ہی دتا ہے سن لو دنیا نو کی دیتا ہے دلیا اگر بتی دیتی ہے تو بتی لکھان بندے بھی تمار چڈے بتی اگر اگر بتی پسینہ سکانے تو یہ ویک ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ خون کن سو گئے اس بتی خون کنیا اگر کپڑے سدھے کر بتی بندے کنڈے سیدے ہو گئے عورت استری کر دی، نال استری دے لگی تر گئی آپ استری ہو گئی مجھا مری جانور مرن کھمبے نال لگ کے آج انہیں مر گیا فلان مر گیا ہا جی اگر انہیں گیس دتا ہے تو گیس نال بندے سردے ہا جی بیماریاں کینیاں پھیل گئی ہیں دیکھو اگر انہیں کھاد دیتی ہے تو کھا بماریاں کن پیلیاں شوگر یرکان اسے نال کالا اسے کھا ٹی اسے نال بلڈ پریشر نال کھایا بیماریاں ایک کھا دن کی لا چھیاں ہیں کیڑے جڑے پیدا ہوتے ہیں اسے نال کیڑے پیدا ہوتے ہیں فصلوں میں اس کو پھر سپرے سپرے کیتی خرچہ ودیا کھاد کا خرچہ وکھرا سپرے کا وکھرا جب جت چھ مہینے کڑک لڑے ہوں نے وہ بچارا مرد روا پہ مہینے محنت کی تھی، سارا خرچہ برابر کر بہی تھاوا بہت سو ایماندار دسو انہیں یہ دور میرے کئی سنگی نے جنہوں نے میں آخیا میں کیا سنیو نہ کھاد پایا جی نہ سپرے آجے. تسا بسم اللہ شریف پڑھو درود شریف پڑھ کے فصل بیج چڈو پانی لا نہ مولا تے یقین رکھا جی ویخا جی اللہ تعالیٰ تنہوں رنگ کی لاؤن ہے قسم خدا بھی کر کے آنا ایک نہیں کئی جنہ نے میرے آخے پہ امر کی پے کھاد کی لوٹ بھی نہیں پی سپرے بھی نہیں پی خرچہ بھی نہیں ہوا پیداوار بھی آلہ نکل آئی سمجھ آ گئی نا کہ نہیں اند کرے فائدہ ترساں ماسا ظاہر ویخن والے دے بات نہیں ویکیا قوم تجوی نشائی نشائی جان جڑا پاؤڈر پی نشائی ہوتا ہے اس کو نشا لگ جا ہے نہ مراد اپنے جسم اپنے ساری جان تباہ کر کے روڑی تے پیا ہوے اندے جسم تے سراخ نکلے کیڑے نکلتے ہوتے دنے لیکن ان جدو بھی پوچھو گے وہ ہمیشہ اس پوڑی تعریف ہی کرے گا وہ پاؤڈر کی تعریف کرے گا کدی پاؤڈر کی برائی نشائی کے منہ سے نہیں سنو گے اے قوم ہے نشائی اے سائنس ہے پاؤڈر ہے نی ماری سے جانا یہ لیکن لگ جو بھی اے ہمیشہ تعریف ہی کر دے جا نشائی نہیں وہ ہمیشہ ہیروئن پاؤڈر کی مخالفت بھی کرے گا وہ آخے گا سرور ٹھیک ہے آخے گا کہ وقتی سرور نشا داؤڈر وقتی سرور دیں دیں دیں. پر تباہی پہ ہمیشہ بھی لا چڑا ہے ہمیشہ بھی لا چڑھتا ہے اس طرح سنگیا اور سینس جا یہ نگاہ دے اندر آرمی طور سے وقتی طور سے یہ سرور بہنے دن ہے لیکن یہ مراد باس طور حیقی طور پہ میری تباہی نہ چڑ دے وہ جا مال سیاح نقصان سے نگاہ رکھ دا نشئی ظاہری پہ رکھ دیا رکھ دے اس نگاہ رکھ دے نام مراد اندہ کوئی جہلی آخے گا کہ سائنسدان فائدہ پہنچا دے جا بندہ میاں شیر ربانی نہیں مانگو نظر رکھ والا ہے سیس کی تعریف کرے گا کبھی بھی سیس تم کی تعریف کرے گا اور جد بھی تعریف کرے گا اللہ دے دین بھی کرے گا اللہ دے ولییا بھی کرے گا سنو اے ایمان دسو اتے میاں شیر ربانی دے بڑے نارے پر لگتے سر لگ رہے سر है? لیکن اب منافقت چا? نبیان ناری منافقت کرنے ولیان ناری منافقت کرنے ماں آنا تھا؟ بات سمجھی شیر رحمت علی پیرای تو تو, تو خوش ہو جان گے اللہ دا ولی بلی تے جھوٹے مناسک نارے سے خوش نہیں اللہ دا ولی خوش مصطفی دے اللہ خوش ہوں تو مستفا ت میاں شہر ربانی رحمت اللہ حوالہ محمد خانا نو میری زبان ونڈ لیا جی میاں صاحب خطاب کر دیا اپنے مریدا فرما سر مریدوں لوگوں منجی مجی چرن منجی صاف کرنے گھر صاف کر لے کرو انگریز دی مشین تے نہ لے جایا کرو نہ لے جایا کرو اور آپ فرما دے سر وہ علاج دیسی حکیمت کو کرایا کرو انگریزی ہسپتال نجار کرو تو میں پوچھنا نارو نارو نارو منافع دستے سہی تو میاں شور ابانی میں گل چی عمل کی بیٹا ہوں جڑا خدیس ہو سی وہ آکھے گا جی میا شیر ربانی پرانے دور کا بندہ سی وہ پتا نہیں نواں دور گل کرے گا خبیش کا پھر اللہ وہ اللہ سفرس نہیں جان میں فرمائی نے, نے؟ کہ نہیں جانتا کہ نہیں جانتا لیکن سن لو یہ بریلویاں منافقت ہوابیا دے مقابلے ہر شہ ہے وہ ولیت دلان کے پیپ جاند ہے وہ تے سارے گھر دے راج جاند ہے جدو آن اگریزوں دے سامنے توجہ جدو آن اگریزوں دے سامنے تو ولی آن نبیا انگریزوں مقابلے پھر پتا کی آر آکتے ہیں نبی ولی جڑے نا یہ پرنے دور تو بندے سن یہ انہیں گلوں کا پتہ نہیں جہاں انگریزوں پتہ ہے یہ نئے دور کے بڑے سائنسدان تحقیق ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں یہاں بہتا پتا وہ نہیں سی وہ میں سور دور پوچھنا سامنے آنا ارش فرش جان دون کت نہیں جانتے نہیں آتے آخلے نہ سنو میں منافکے منافق جائیں یہاں سے لکھ پا کے گل پیا کرنا کہ سننی وہ ہے جا کے اللہ دا ولی جو کچھ جان ہے نا او انگریز دا پیو کی انگریز ساری زندگی دا بارہ جم کے آئے نا اللہ دا ولی جو جانتا انگریز نہیں جان ستا بلکہ سنو میری آخر دیو اللہ دے ولی دا در دا کتا کا ڈرستان نہیں جان سکتا مت کو گل کر چوا ڈانگا مار گیا حوالہ نہیں دتا آ خطبہ تو شیر ربا سبحان اللہ آتاب کتاب میاں صاحب دیا تقریر میاں صاحب جمعہ پڑھا رہے سن تو جمع آپ کا جہا خطبہ شریف ہوں سوئی موت کے نسلوں جمع کر دے رہے لکھ دے رہے ان دے لکھا ہے اور سنو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی گل تم سنا انوالے لال ایمان دوالے لال سناوا خالی راس کتاب در لکھا میاں صاحب اپنے دادا پیر مکان شریف والے بزرگ مکان شریف انڈیا دے اندر میاں صاحب کوٹلے شریف والے خلیبے دار کوٹلے شریف والے انڈیا والے مکان شریف والے مکان شریف اپنے دادا پیر شریف لے صاحب دا پیر دنیا سرد شریف رہ گئے اتوں دے سجا صاحب صاحب کر رہے پھر اپنے بزرگوں کا میاں صاحب نے دعوت دیتی آؤ ہزور ختم چھٹھو ختم چھٹھو ختم شریف ہو اجے ددے پیر دا ختم ہے میاں صاحب اللہ, دا فقیر دی اللہ صاحب فقیر حق کا فکیر اللہ کا فکیر ہک آخر درد نگی تلوار ہو رہے میاں صاحب یہ نہیں ویچیا ہوں اگوں دے پیر دی شریعت نوٹ والے سر میاں صاحب فرما صاحبزادہ صاحب زادہ صاحب, صاحب تھڈے دربار والے بزرگ توے ختم تو انسان سے خوش نہیں ہو گے سہبزہ صاحب دبار والے بزرگ ختمہ تو تے خوش نہیں ہو گے تے انسان سے خوش نہیں ہو گے آپس کی دشمنی چھو ہو تاکہ تنگریز دیا کچہری جانا پڑے اب میاں صاحب نے فرمایا کیونکہ جہا انگریز کی کچہری میں جس کا ایمان لے ہو جمان لے ہو جیا صاحب اپنے دادو پیروں دسیا وہ پیر کے پترے ختم سے خوش نہیں گئے کچھ ہر برائی تمیا میں گل کسی صاحبزے چکرو مچھ ڈنڈے فکیر آخ مرید آخ گے یہ تو گستاخ حضرت صاحب کا خیال ہی نہیں کرتا میں پوچھنا یہاں بےمان مچھ ڈنڈیا تو کہ میاں شیر ربانی اپنے دادے پیر دے پیرے پترا ہک آڈو میاں صاحب جان گیا سیلا کے ارسن سے زور رکھ گے حالانکہ ارس نہ فرد نہ واجب نہ سنت مہارت نفلی کام ہی اگر شرط پورا ہو لیکن ارس ہر سال کدا نہ ہو نمازا کدا ہوڑیاں کدا ہو گر چورتوں کے پردے نہ ہو گھر شیئت رسول نہ ہوی کوفریاں کچہری حکومت دکوم شامل ہو شام ہوا دربار والا خوش ہو دیا حق ادا کر چرما پیا وہ گلوں گلوں انسان دربار والے خوش نہیں ہوتے دربار والے خوش ہو مستفا دی شریعت نال. <تصفح> سمجھ نہیں آئی نے میرا تبجو لال بولو نہیں کہ نہیں آئی ہوں شیر ربانی فرماندے نے مجی گھر چھڑو گے چنگی دائی دیسی کرو گے چنگی ہوں ڈاکٹر لوگ دوائیاں انگریزی عام تو بتھیری وہ بیماریاں دا لا نے ایک کٹ دیا ہاں جی ایڈیاں سستیاں کہ ایک مریض جی اٹھتا ہے تو گھر دے دا بندے بیمار ہو جاندے جگلے پوچھتے نو تصا کیوں بیمار ہو گئے وہ آتے نے بیمار کیوں نہ ہوئی مرے ساڈا تو سارا کچھ لگ گیا بچا کٹا بھی ویک تٹ پیا بندے آپ ڈگنے سن ایڈا سستا علاج میاں صاف فرما سن وہ بہلی ہو دیسی طریقہ علاج سستا بھی آئے جی شفا بھی آئے جی میاں صاف فرما سن مرو میاں صاحب بھی تو میری نہ منو اپنے پیر نہیں تو منو پر ہوں تو پیر دی لار, پیر اولاد نہیں منگی اگلے کتنے منگ گے ہاں ای گل جا کے این گل جا کے تو پہلو بھی آخ گیا پرا مار کہیں پتا ہوں دور کتنے پہ پہنچ گیا نہیں سننی لیکن قسم اولاد نہیں جی قبضہ قدرت میری جان اللہ دا ولی جیڑی گل کر جانا وہ ہر زمانے واسطے ضروری بے ہوں زمانے دی نہیں کے کیونکہ ولی جیڑی گل کرتا وہ ہر زمانے کی دیکھ کے کرتا کوئی ہے کہ نہیں اور سو پھر میاں صاحب دی گل دی گہرائی نو پہنچو ڈاکٹری دوائی تو کیوں دے سن ڈاکٹری دوائیاں دوائیا بگڑتی بہ जड़ी दवाई लवो उसके उत्ते नंगी रन बैठी होगी इवें नहीं रन की फोटो उत्तों दी होगी हम कभी डाक्टरों पुछो डाक्टर पुछो डाक्टर जी य बीमारी दूर करने शीशी देमाल दे करनी है या शीशी के उत्तों जोड़ी भाई है वो इस्तेमाल करनी पुछो डाक्टर वन पूछो दस साल ش استعمال کرنی ایماندار چالی دوائی بیماری جانی ہے یا اتلیتلی بیٹھی معلوم ہویا شیر ربانی دی گل تیری حیات تیری حیرت بچا سی آتے. سمجھ نہیں آئی نہیں بم بم آخ دائنسدان فائدہ دیتا ہے وہ بم ایک سروں بجتا ہے تو لکھن بندے سار دینا نہ نمازی چڑھتا نہ بے بند بے نماز نہ ہیا چڑھتا نہ بے حیا نہ خیرت والے چڑھتا نہ بے, بے, بے خیر ننگے تڑنگے سب وچتی شہ کونی ہے کو کے بھی بندے نہیں بچتے دے بچتے دے لکھا مار دے بم کیڑا کوئی لانتی جڑا جا کے نفع والی صاحب ہے سائنسدان فائدہ دن نبی فرمایا بڑے آلہ لوگ ہیں اس کنجروا کنجرا سائنسدان تباہی لاوا ہے دین دلا نہیں اور نبی پاک سرکار میں نفے گل نفع نفے دے ہمیشہ مومن ہوں اللہ دلی ہوں اللہ دلی لوگوں کو نفا دیں بیمار گئے پانی پانی, پانی پلایا شفا, شفا مل گئی ہے مٹی دیتی شفا مل گئی نمک شفا مل گئی دم کیتا شفا مل گئی ایڈے سوکھے نفع دینا لوگوں نبی کیوں نہ فرماو کی افضل لوگ نے لیکن یار یہ وقت آنا سی کہ حدیث رسول اللہ دی اور لانتی دے بچے سینس دان دلا دے سائنسدان کے متے تلا دبڑا لو میں کیوں نہ آخے مر اللہ اقبال کسی خبر تھی کہ لے کروں چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا تھی حبی مال اللہ، مال اللہ، مال اللہ، سمجھ نہیں آئی نے مرا بولو چوچی آواز اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ اور سنو نبی پاک سرکار نے علم دی فضیلت جنیا حدیث بیان فرمائی علم دی فضیلت جنیا حضور ہزور بیان فرمائی ساریا دیا ساریا ہے سن علم شریت عن کے لانتیا ابوب وال اسلام پبلک سکول گوسی پبلک سکول اچھا اور توجہ میں گل تک کرنا یہ دسو سنگیو جس مدرسے وہابی پیسہ دین دہاویاں کا مدرسہ ہونا یا سنیا کا سچی بولو आ, आ, आ, جس مدرسے سے شیشا پیسے ہونا وہ کہہ کیا بریلوی کے مدرسے تے شیعہ پیسہ لاوے گا وہابی لاوے گا ہوں پیسہ تے لاوے شروع مڈ تو انگریز تے مد... سکول کا نام اسلامیہ کیا تا دل یہ گواہی ہے کہ جیڑا مدرسہ غوث پاک نہ ہوئے گا اسے یہودی پیسہ تا کر کے یہودیت پہ نکلتی ہے یا غوث پاک نکل غوثیہ پبلک اسکولوں غوث نکل دن یہ انگری بندر گل ٹھیک ہے لا دین دی شرابی جا وو سنو پنجاب یونیورسٹی دا مطالعہ جا کرو اتنے کے کڑی منڈے جا و اگر تا دل اے آکھے کہ واقعی اے اسلام والے نے اور نبی پاک نے یہاں دی فضیلت بیان ہے اور دے پیروں دے تھلے فرشتے پر وساؤن تل کرے میں دن لینا کیوں بھائی سکول دے منڈے کڑیاں سلے جان کیا تا دل یہ آخد ہے کہ یہاں دلے ایک دو پاک لوگ جا رہے ہیں کہ فرش سے یہاں دیران تھلے پر وشاؤن تھا دل آخد سچی بولیا جی یہ پینٹارا نگا نام اراد یہ تھلے فرش سے پر وشا گے یا ان پیچھوں فرش سے گرم سیکن گے یہ گرم فرشدیا پھیرنا یا تھلے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 اے اسلام والی تو پھر اسلامی کا کی مطلب ہویا گوسیا کا کی مطلب ہویا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستف بھی جہاں میں آگ لگا تھی پھر بھی بولا ہبھی اللہ ما مال آخ دے hola jamás سمجھ آئی توجہ ہے کوئی نہ توں سیا شکاری جدو شکار بٹیرے نپ بٹیرے دی بولی کر در جاندے تر دی بولی کردھر تر نو جی تر فسا تیتر نو آکھے اڑا اگریز جڑا ورنہ فسایا نا تیری بولی بولی اس نا اسلام دا استعمال کیتا ہے ہدیشہ لائی تاکہ چھتی فسو آخو بابا ایتھے تو اسلام دا کم پہ مسلمان نے تیار پاؤں سا تسا فسو جی تقدے آؤ انگریز بڑو آؤ یہودی بڑو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 بار کی لکھی کلا اسلامیہ پبلک سکول ہوں پسایا اسلام نال نہ نا اسلام لو لیکن استعمال کدر کی بے غیرتی تے سو دے استعمال کیا سو مالم ہوا کلنگر کلندر مال پہنچ کے بولے بولیا ہے ابو لحب دے ہاتھ دے اندر مستفا کا چراغ لے اس کے بھولنا جا اے ابو لہب اسدیلوں تیرا جگہ ساڑھ تو چراغ میں روکھی جڑا مستفا بے خلام شیر ربانی ہاتھ ہوئے وہ کچھ اور لگی نہیں سنگیو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اقبال سکول آیا خوش ہوا ہے ایڈا ری ہوا ہے آتا اگر مینو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے دے نا تو میں سارے سکول ہی مار دیا اور جس اللہ اکبال کی فوٹو ٹنگی کھڑا نہ وہ آدھا اگر مینو رنگ بادشاہی دے چڑے میں سارے سکول ہی مار دوں اللہ میں اکبال آتا ہے جیتے میں سکول پڑے نو بھیجا ہے جو میں آخیا اندر بدل چکتا جو دتا خیانت چا کیتا ان پر آئے آئے کیتی ہے اندر شانت چی جے انپڑھ تھے جی آخ کے تھلیا ان پوری کی مسئلہ آتا میرا تجربہ میں اسکول والوں بے مان پایا انا پایا سمجھ نہیں آئی نے اور ہوں بھی کے بے فرو بھائی سنی ادھر ویکو حکومتوں کے کول کرکر یہ کام پڑھے لکھے کہ انپڑ پڑھے لکھے جاپڑھوں تو دوں ایک کام آما کیویں کھا پڑھیا لکھے مینو ایک لا کے, کے, کے, کے لوگ ہوں ہوں جے قوم پلتی پی ہے تو جت انپڑھ کے ہاتھوں پہ شک کیوں بھی پال نو پڑھے لکھے نکمے کھان والے جی پڑ جائے نا سکول پیو چاہے ہلتے راہ لے پانچ سات گوانڈی رل کے آخ د مر حیا کر سولہ پاس ہی ہوں کام کرے کہنے نہیں کہ نہیں ہوئے خود تو پتر بھی آخر ہے آبا جان دیں سولہ کی خلا میں ہوں لاف کرا میں گوبر صاف کر اس کام ہاتھ نہیں لا کام کرنے چیز کرتے ہی نہیں ہاں میری پینٹ نہ لبڑ جی سمجھ نہیں آئی نے گل بھی لر در ویخ اگلی گل لگا اسلام دے اندر ایک الیکشن ہے سلیکشن اسلام دے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہے سلیکشن کا مطلب کیا کر ہیں مخصوص نیک پاگ پرہیزگار بندے کٹے ہو کے ہاکم نے وہ میں ایک ہوتے روایت توجہ اسلام کی ایک نو روایت سنانا جمہوریت کے خلاف ووٹان خلاف ادھر اکثریت چل دی اسلام دی نہیں اللہ اج ایک نو روایت جناب فنانا رب بولو سبحان اللہ میرے ہاتھ چ کتاب ہے کبلا الا بشر اہ نام ہے البشر الشرعیہ محدث امام ابن مفلح ہمبلی دی تین جلد کتاب ہے جلد نمبر اس کی پہلی صفحہ نمبر بتالی جلد پہلی صفحہ سفا صفح صفح عبارت کی لمست خخلاف ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نا قال علے مائقی بدوسی ما یقول اناسو فی استخلاف عمر قال کروم مردی قو مناخر کال قال دین کرمل دینی ندو کا بلدی ن ہوں کال انک یبدو کرا بل ہوں تون انل ہک یبدو کرا بل ہوں تونل آخ بتو بل آخ بت لکوا نو رواج سیدنا سدی اکبر نے جدو حضرت عمر نلیفا بنایا حضرت صدیق حضرت محیق دوسی تو سبحان اللہ فرمایا اللہ میں جو خلیفا بنایا دا خیال دس کی, سبحان اللہ کی لوگ قیب دوسی کہ لگے حضور کچھ لوگ عمر دے بادشاہ بننے پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کر دے آپ نے فرمایا یہ سے زیادہ کہڑے نے پسند کرنے والے زیادہ نہیں یا نہ پسند کرنے والے ویادین کیتی حضور عمر نو امر پسند کرنے والے ویادین تو پسند کرنے والے تھوڑے ہیں کی اکبر نے فرمایا حق شروع نہ پسند لگتا لیکن آخر آخر ہک بلاس بنتا انجام اخیر اونک حق دا نکل گئے کیا مطلب سدھی کے اکمر نے فرمایا اگرچہ بہتے بندے حضرت نہ پسند کرنے والے پسند نہیں کر رہے تھوڑے پسند کر رہے خلیفا بنایا حق اس کے بنایا اب جی پسند پہ کر دیں یہاں کے اگیں بھی گل کھل جائے گی کہ حق عمر کا خلیفہ بننا سہی معلوم اسلام چکسریت والا کوئی تصور نہیں اسلام پہ حق لے اگر بوتیاں کی کرے تو بہتیاں حضرت عمر میں پسند نہیں کیتا لیکن رب بھی پسند کیتا رسول اللہ بھی پسند کیتا حضرت عبیبکر پسند کیتا حق والیاں پسند کیتا معلوم ہو یہاں اتا حق اتا نہیں اٹھلے اتا بہت نہیں اٹھلے وردہ دستا ہے اتلام لیکن کبھی کہ اسلام بنا لے آخر اسلام گل پھر اکنا تے پھر ہوئی نہ کہاگ مستفا دے ابو اگلا مت دوسرے نہ آنا دن استعمال نہ روش یہ سب تو اپنے مانکھو اللہ ویخو جدھر رب دلی ہوسے ہوجہ ہے بولو سبحان اللہ استادی تعلیم اسلامائی استاد دی اسلام ہے, ہے کہ نہیں لیکن پتہ جی اسلام استاد ہوتا اللہ کوئی بد دین کوئی بد مذہب کوئی بد عمل استاد نہیں ہو سکتا وہ پڑھنا ہی جائز نہیں وہ سیکھنے جائز نہیں وہی جائز نہیں سیکھنے سے دور کی گل اسٹھنے جائز نہیں اسلام کے اندر استاد وہ ہے جا بن جنت دا رستہ سکھا دکھاوے جنت دے عمل سکھاو رسول اللہ دا دین حق سکھاوے استاد, استاد ہے ہاں جی سکول دتابوں میں رکھ کے آخر استاد کی عزت کرو ہے ہاں جی بلا کام ابو اللہ بلانتی رسول کا چراغ لے کے سارا فردا ہوں ایمانسو ماسٹر پروفیسر سکھا کی دین دشمنی نے نبیا رسولوں دی توہین نے اسلام کی توہین سکھا نے تو کر کے یہاں شگرد کی سلا دے لین قدی استاد نو استادیا نہیں فرمائی دے طالب نے کبھی استاد ماریا نہیں تو سکول والے منڈے آئے دن پرو نو پنجی کھڑو پنجنے نے کہ نہیں ہوئے جی یہ پنجنے نے او پڑھان دے استاد کی تعظیم کرو تے اے جتیاں نال کر دینے ہون پوچھنا جے اے کرانتی واقعی استاد ہوں شگر دن دی تعظیم نہ کر دے دے شاکت دے شاکت اب میں میری گل میں سن لو میں پڑھا نہیں یعنی کتاباں اس طرح دین گلنا تو آنو نا زبان نا. ایمان گلیں میں جڑے میرے کو اس طرح سیکھنے والے ہیں دل لال جڑے سیکھتے ہیں جہے منافق نے بےمان وہاں پر چڑھے یعنی سننا بھی نہیں چاہتے وہ تو پڑھا منافق نے جتیاں دے دے کچھ چ مار میں میں اتارنا کئی قسم میں قسم, مائن قسم مائن حالانکہ م... یعنی وہاں دی جتی برابر بھی نہیں او جڑے میری جیتی چم ہیں میں دی جیتی دی خاک برابر بھی نہیں کسمیا پیانا وہ جتی خاک بھی چنگی کیونکہ جیتی دی خاک جڑی وہ جہنم نہیں جائے گی تو مجھے پتہ نہیں میں جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے ہاں جی ہوں چنگی لیکن او میری جتی چم چم کے اکھان تلادے پھر ہوں نے کی وجہ ہے اور وہ فیصر جتیاں کھاوے تو چار گلیں سن کے کیوں چومتے اگر وہ استاد ہے کیوں تعظیم نہیں میری تعظیم کیوں ہے اے خود تعظیم پہ دستی ہے کہ اے استاد ہے دا لٹر کھانوں پہ گئے انہوں نے نا استاد کا استعمال مالو کی ہے لیکن استاد نہیں سی انہیں رب دا مخالف بڑا ہے کرب رسول حکم پچھاڑ دے تو مل سنگ سمجھ لو بڑی مان سی دشمن تا کر کے بچے کچھ فائدہ ہوا جھلا معلوم ہوا اور نام اسلام دا استعمال دینا لیکن او جس طرح کے مستفا د چراغ نار ابو لاہ جا او نسل جو پیساڑ میں استاد نہیں استاد وہی اسی طرح توجہ توجہ توجہ ہے وہ بھی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 تے حضرت بخاری شریف دے اندر ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی فرما دن فرمایا خارجی جہاں تھپ مومنا تاکہ تھپ دیں جناب جی ولیاں نبیا سے بوتان آیا آیات ہوں اے جڑا آیا کھڑا ہے نا کہ اور سن دے نہیں کچھ کر نہیں کچھ دے نہیں وہ رب تتیا نے بوتان واسطے تو آدھے نبی کچھ نہیں دیں ولی کچھ نہیں سنتے ولی کچھ نہیں کرتے ولی مچھر دا پر بھی نہیں بنا سکتے ولی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے میں دا اللہ دا قرآن پڑھ میں پرندے شکل بنا کے اس فون کمار ناوا اللہ دے امر نار پرندہ بن جائے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 نبی بہنا صحابیت مستفا ال کو بنتا کوئی فاروق بن گیا بتائے رسول اللہ کو کوئی صحابی جنت کیا منگ د کوئی اکھ نکل گئی ہے تو شفا پا منگ د بوت جتے ہوئے مٹی چوک کے تے چھانے گا مشرق بنے گا اور ندی قدم رکھے اتوں کی مٹی چک کے اکھان تے رکھے گا برکت حاصل کرے گا مومن کامل بنے مومن بنے گا مومن توجہ نہیں فرمائی نے فرق ہوا کہ نہ ہوا بتھو بھت بیٹھو تو گمراہی نبی تو ہدایت ایو کی لانتی نے بتان والی آیات آیات جھلا بچارا ویخو جی پڑھتے قرآن نے وہ تیرا جنہیں بٹا بہایا پڑھیا تو انگریز جو تیرا بٹھا بٹھایا انہیں بھی قرآن ہی لکھا بھی حدیث لکھی پر لے تین کوفر گئے لے یہودیت پہ گیا لے بربادی گیا بابیاں قرآن پڑھیا پر ل تین گاخی گئے نبیاں بھی گستاخی تو گئے قرآن نبی پاک نے فرمایا اس قرآن کو منافق بھی پڑھیں گے مومن بھی پڑھیں گے سارے پڑھیں گے پڑھ گا کی قرآن نو سارے پڑھ لین د لیکن تم پہلو ایمام لوک مار قرآن دا پڑھنا دے توجہ فرمائی نہیں فرمائی میں اور ایمان پچھاڑ اللہ دے دے ولیاں طریقے سے ہوے گا ولیاں والا طریقہ اللہ دے ولیاں والا طریقہ کامل ولیاں والا توجہ نہیں فرمائی دے ذرا بول سبحان اللہ اسی طرح سنگیاں توجہ بھابیا دے بارے میں گل پہ کرنا مینو سنگیا آخیا بھی فرمائش بھی کی سمجھو وہ آدھے نے آیا پڑھ پڑھ کے سنا گے نبی کچھ نہیں جانتے بس جو وہی آ جی ان جانتے سن اس کو کچھ نہیں سن جان گے آیات پڑھی جان گے آیات کہ پڑھن گے جڑی آیاتوں تعالیٰ اے فرما ہے کہ عالم الغیب غائب میں ہاں قرآن پاک دے اندر اے تے اللہ تعالیٰ کسی تھان سے نہیں فرمایا کہ میں غیب دا علم نو ہی نہیں وجو نہیں فرمائی نہیں قرآن پڑھو تو الٹا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی گائب ہے نا یہ نہیں کہ ہوں آپ ہی رکھا نا سونا رب کرم کرے دے بھی ہے اللہ عالم بھی لیکن اپنے غائب کسی متلے نہیں نو غالب نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سوچنا پسند کر لے نو غائب دے متلے کر سکتا تے غائب دے اتنے غالب ہوں یہ نہیں پڑھنگے کبھی کیونکہ اندر آیا کھڑا ہے غائب کا دا علم دائب کا دا علم تاسا و یہ نہیں ویختا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبیا وال اللہ تعالیٰ بڑا بڑا غائب کا علم دے چڑتا ہے غائب دے اطلاع دے چہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی نبی کیناات نیکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماندہ قرآن فرماندہ کدالی ممایا کو اللہ تعالیٰ فرما اسان اسی طرح اسی طرح وکھانیا ابراہیم آسمانہ زمین دی شاہی کیا مطلب حضرت ابراہیم خنین اللہ, علیہ السلام اللہ تعالیٰ آسمان زمین فرمایا کہ کیا مطلب محبوب جی تین سا ابراہیمیا فرمائی نے اور نوری سیگہ بولیا اللہ تعالیٰ یہ سا استعمال فرمایا اس اے اے اے اے مظاہرے کا جڑا حال استقبال دونوں واسطے کیا مطلب احبیب ہو ابراہیم علیہ السلام جی ہوں حال اتنا ہوں بھی اپنے غائب کے میں بخا رہے ہیں معلوم ہوا دوستو اللہ تعالیٰ غیب دا علم دتا اس غیب اسے اطلاع غیب غائب اطلاع اللہ دی مہربانی جی وہ اپنے نبیا والی کر چڑ دفرم توجہ نہیں اچھا ہوں اتنے مسئلہ ایک پوچھا گیا آخر جی اتنے رولا بنیا نماز جنادہ بعد دعا دا بنیا جی اتے آخر وہ ضرور حل کریا نے پہلی گل تو قبلہ پہلی گل میں ایک کرن لگا مسلے دے بیان تو پہلو کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ فرض نہ واجب نہ سنت سڈے فکا ہے کرام نے جائد لکھا کی لکھا امام اہل سنت نے جائد لکھا یعنی نہ اگر نہ گناہ ہے تو جے کرو گے اللہ تعالیٰ سوا بھی دے چا امام اہل سنت نے نوی جلد فتح لکھا نہ کرو حرام نہ ہوں اسلک کوفر کوفر آم فرد رولن آم قرآن نالیا رب رسول دے نام اشتہار بھابی بھی چھاپ اشتہار لانے کہ نہیں رب رسول کا نام تھلے سٹنا یا توہین والی تھان چلا یہ کفر توجہ نہیں فرمائی نہیں وہ لے کہ نہیں بریلوی لانے کہ نہیں اچھا میں پوچھنا ایڈے کفراں دے دے, کوئی لڑائی نہیں جائز کام تے تالی لڑائی ہے ایتھے مثال دینا جی حضرت ابد اللہ ابن امر دیتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے دراحبی نے حج کر رہے سر آپ حج کسے کوفے رہنے والے بندے نے کوفی نے کفی کوفے دے رہے لارے بندے نے حضرت عبداللہ اللہ عمر تو پوچھا ہزورے دسو اگر حج کر کردا بندہ مچھر مار بوے کی سزا پینی ہے شرائط حضرت عبداللہ اللہ عمر مسکراپ ہے فرمان لگے جیڑی قوم کو فی رسول اللہ دے نواسے دا خون ہو چڑیا اچ مچھر بارے کلے پوچھتے ٹیویا چکلے گھر گھر بابیاں تھا سکول یہودیت سویرے بال سکول سارے سارے جان گے سدے دے پوترو سدے بوش جاوے دے پیر دے دی، دی، جنادت با تے جھگڑا نماز جناز تو بعد دعا یہ تھا کچہری سب شریعت اسلام دے مطابق کیا ہوتا ہے <متصور> وہ ملک دے اندر سارے کام شریت ہو رہے ہیں جھگڑا جنادے تو بعد دعا دے کیوں ہیں کوفی قوم دا بندہ مسلا پوچھے نا مچھر کا حضرت ابد اللہ مسکرا پو میرے کو پاکستانی قوم نماز جنازا دی دعا مسئلہ پوچھتی ہے نا میں بھی حضرت عبد اللہ کو مسکرا پہنا رسول نتل کری قوم مسئلہ میں سمجھا دینا اور مسئلہ بھی سمجھاوا جی آم تج مشہور ہے اس تو ہٹ کے ہاں جی آلہ حضرت امام ہلے سنت نے لکھا میں ان سمجھا اللہ اللہ اور میں پہلی بار انج مسئلہ سمجھا رہا ہوں جاہل ملوڈیا والی گل نہ سمجھا جی آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتوا رلویہ جیل نمبر نویں صفحہ نمبر دو سو اللہ ایک آپ نے فتوا دو سو چوی تو شروع کیا دو سو اٹھتی سبحان اللہ نماز جنازے تو بعد دوا دا دوسرا آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے بادل ال جائد عالت دع با دلا جناز یہ بھی کئی دا توجہ ہے یہ بھی آپ سرکار دا پورا رسالہ ہے یہ شروع پہ ہوں دو سو انتالی تو جا رہا کہ بلا دو سو چونجا تک دو سو آپ نے جہی وضاحت کی تھی پہلے آپ نے سبوت دیتے کیے جائد, کی جائد تقیر سال تحقیق جی مستحب فرمایا شریعت اندر مطلوب ہے کہ مردوں واسطے ود تو ود دعاوا کرو زندیاں واسطے بھی دعوا کرو پھر آپ نے حدیث لیا قرآن پاک دیا آیات لیا آپ نے رجا چڈیا جیویں امام جی امام اہل سنت کی آدت جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہاں سمندر وگا چڑ دے مسلے سے بول رہے اندازہ لگاؤ کچالی پنجا سفے امام نے بھر چڈے اسی گل لیکن مسئلے دی وضاحت کرن دا حق ادا کیتا ہے کیا فرما دے لو ہے مستحب لیکن ہیں ایک تو فرمایا نماز جنازہ تو بعد دعا سفا جنیا سن اس سے حال سفا کھلوتیاں نہ منگو سفا توڑ دا کہ کسی خیال نہ پوے یہ دع بھی جنازے دا حصہ ہے جب سفا ٹوٹ جان گیا حصے بنانا خیال ختم جو نہیں فرمائی نے دوسرا فرمایا کدی کدی چھ دینی چاہیے دی اے نا کہ ہر تھاں سے ضرور منگو اللہ امام سنت فرما کدی کدی چڑ دینی چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھ کے یا سنت نہ سمجھ بیٹھ اس تو بغیر جنازہ ہونا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی میرے خیال مسئلہ بیان کرو آج دے مولوی جہلانے اگے تو بریلوی تو لڑ پی گے آخر آئی آئی پکا وا بھی ویخی آئی آدھی کدی چڑھ دیو رہ جل کچھ بندہ کی گل کرے ہوا مارن رہا کوئی نہیں قوم بچاری انہوں نے شہباز سمجھی بیٹھی کھوتے اندر گھوڑا سمجھی بٹھی گھوڑے کھوتے ان شباز کی تمیز ہی نہیں رہی ہوں میں شرح کی گل کرنا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 شادیا کرو گے مردو میں آلہ حضرت کا فتوا سنا ہے تی جناب جی نانے دادے دکھس چکی بیٹھا ہے اتنے قیاس تیری اپنی اقل چلے گی جب سفا شریت چلے گی ہوں تیری تاری نگاہ پتہ نہیں وہ کڈا امام ایتن ہونا ہے آہ بلا ہونا ہے لیکن وہ الو ہے تصا شہبال بلا حضرت حالت دسا واپس سنا نہ کیا فرما دیں کدی کدی چنی چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھا لو کہ واجبے یا فرد یا سنت یا جناد اس تو بغیر ہونا ہی نہیں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 سمجھ نہیں لگی نے اور سنو اگلی شرط امام نے دسی فرمایا دعا لمی نہ کرو ایڈی لمبی دعا کہ منگی منگی جنابے دیر ہو جائے حکم شریعت دا جنا چھتی دفناؤ ہتا کے شرا فرماندی ہو جمے والے دن جنازا آ گیا توجہ تو جمے والے دن جمے تو پہلے جنازا آ گیا کیا مطلب کسے گھر تیار ہو گیا ہے مطلب کسے گھر تیار ہو گیا ہوں گھر والے کئی آخد جی جماع پڑھ کے جنالا پڑا گے کیونکہ بندے چوکھے راؤنگ حرام ہے جائد نہیں جنالا آوے نبی پاک دی شریعت کا حکم ہے انہوں چیتی دفنا جمعہ دا انتظار نہ کرو آلہ حضرت فرماندے نے دعا لمی نہیں بلکہ فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ جنازے چکد چکد ہر بندہ دل دعا منگی جائے جنادے اللہ اللہ دعا منگنی مختصر دعا تاکہ دفنا والے کم دے اندر دیر نہ نو کہ دعا واسطے اس جنازے دے جھگڑا بھی نہ کرو کہ کوئی آخ نہ منگو یہ آخے ہوں اتے میں منازرا کر جنازہ بادما دٹا گولو بھی اے مناظرے دا وقت نہیں تو نہ بحث دا وقت ہے اے تقریر دا وقت نہیں چک جنازا سبلا باد منازرے کرتا رہو سمجھ بھی آئی میں کئی تھاوا سے ہے کہ ایک جنادے بندی واہ بھی آ گئے ادھر بریل بھی آ گئے انہیں آخیا نجائز آخیا فاج آخیا نیچل آ جنا اتے پیا منازرا شروع ایڈ کہ نہیں ہوں یہ سب جہالت نے اتے جا نجائز پہ آدھا جناد دفن کرو دفن کر کے بعد چنجھا چڈو منے ٹھیک نہ منے تو کھاوے میرے خیال کے مطابق کو, اگر جنیدے دی دعا ایو دسی جاوے جی میں دسنا بھابی بھی کئی آخن گے یار انج مانگی لائیے <laughs> کیڑا ہی کہڑا جا رولا پا کلوئیے انہوں نے بھی شرم آ جانی جبلا یہ بریلوی مولی مول ختم لے کے بہ جا یہ آ ختم نہ اگا کوئی جاندی نہیں میں اس لام مراد اس نام نام مراد جہل قوم دی جہالت دا نتیجہ ولا وڑی گل پولیسا اس رشتے دار کوئی فوت ہوا میں سدیا جلسے انہیں آخیا کلا تقریر کر میں خطاب کرنا سی خطاب تو بعد لنگر پانی انہیں لے تے میں آخیا اب اجن کرو کل شریف چپڑو میں دعا منگنا ایک ویچ بیٹھا سا مچھل جٹ ڈ لاہوروں آ کے ایو بڑھائی بنایا ہے ختم نہ پڑیا تو کچھ ہویا ہی نا فرو بھی نہیں میں کٹے پوترا <تصفح> تینوں اس تنجے کا تینو پتا نہیں لاہوروں آ کے بڑھائی بنایا ہے ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہوا مڑ کچھ بھی نہ ہویا میںری تین وار <سطور> کل شریف نال پورے <سطور> قرآن دا ختم ہو ہے تو ختم ہونے پر لانتی جاہل ملونڈیاں نہیں جو ککھ کھان کیا اس دے اگے اے ہوں ہوں ختم دے نزدیک فر اگر جو کچھ جانے کھانے جو مرضی پکاؤ درود شریف پڑھو قرال پڑھو پر جنہ چیر کھلاؤ گر الفلق کھلاؤ میرا بل الناس الحمد شریفان لا کے نہ پڑھو گے ان چیر بابا نہ کل لگا جان گے نہ <تصفح> دا سواپ اگے جانا ہے نہ دیکھ دا سواپ اگے جانا ہے ہر شاملی کے ٹھےڈے چلا اگا جانو کو ناج تسلے پیوں بڑائی فرنے خبیف کر کے دن ب دن لڑائیاں ودی و کوئی آتا کان چا تو کوئی آتا گورا تو کوئی آتا رتا ہے تو کوئی آیلا اسے پی لڑائی ہوتی شرح کا پتا ہی کوئی نہیں شرح خبر ہی کوئی نہیں پڑھن کی لڑ نہیں اگر کل شریف چپڑو تو کل شریف تین وارا پورے قرآن دا ختم ہو جاتا پھر کتھے ویخو سنگیو ایک کلاکاری ہی پڑے ختم جدو پڑے گا کلاکاری ہی پڑے گا ایک کے اواہ سو بندہ بیٹھا ہر بندے نو آخو تین وارا کل شریف پڑھ جن بندے بیٹھے نے جن بندے بیٹھے نے اونے ختم قرآن دے ہو گئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوں ایمان دسو سودا بارے وہ ہوا یا کلے کاری لوپڑا ہوا سارے والا سودا بارے ہوا کانتی نے جڑے آخر وہ تے ختم ہوا ہی نہیں ختم ادو ہو ہی ہونا جدو کلا کل پڑے ہاں لیکن یار گل ہے پیسے دی گل جو ہوتی تو پھر مولی بولتے اتنے وہ جٹ نٹ مچھلو جناب دہڑی مون وہ اکھے کے مولبی لاہوروں آ کے ایویں مسئلے کی جانا ہے اچھ نویں مسلے کی کھا ہے اصل ایویں غلط چلتے رہے ہیں ختم پڑتے رہے ہاں میں آتری دا کھلو اپنی تھاں سے سپ میں موت آئے تیر آؤں جہل کٹا تنہیں جوگا اتے رہو تم شرح بچا پہ لتاں آنا ہوں اپنی سمجھ نہیں آئی نہیں توجہ لال بولو سبح اللہ یہ مت اور سبوت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 چنگا ہسپتال کیڑا سمجھو گے واہ بھی وابی ہے اس ویلے رب تو نہ نہگ اس وعلے نہ منگ اسان آنے ہاں رب دا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے فرض نماز پڑھ کے تے دعا منگو کوئی عبادت کر کے ختم قرآن دا پڑھ کے کوئی نیکی کر کے دعا منگو تے اللہ تعالیٰ قبول فرمان مومن تو نیک نیتی نال منگے مومن منگے اللہ تعالیٰ سن دیا ہوں ایمان دسو ہسپتال چوبی گھنٹے کھلا رہے اتے مصیبت زیادہ بندے جانو مصیبت دور تو خوش ہون تو رب تعالیٰ دا بوہا جنازے تو بعد بندی ایسے رب نہیں دے جو فرمائی نے <interpretation>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 کیوں بے؟ تو جنا منگو نو پوچھو بھائی بعد دا کوئی وقت دسو نہ دفنا کے آؤ پچھلی زندگی جنہ گزرے گی وہ سب بعد یہ پوچھو سال بعد نہ منگیے دو سال بعد نہ میے اسی ویلے نہ منگیے مرے دس دو وقت آئے کتنے منا کوئی ایک حدیث وہاں بھی کاٹ دے جس دے اندر نبی فرمایا ہوئے, ہوئے جنازے تو فلا وقت بعد دعا نہ منگو قسم خدا بھی کر کے آنا میں وہاں بھی بڑے راستے تیار ہوں ہدیشن آکھ دوں کیوں جدو حکم آ گیا رب کو منگو رب وقت نہیں دسیا جس ویل چون منگو کہ بولو اس لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں ہے <سرح> بھابیوں حدیث حدیش کٹ دے کی وقت کی آخو ڈیڑھ بجے دعا منگنا کہڑی حدیش ہے کیوں بھائی ٹھیک ہے نا उन्होंने आखो तू एक हदीस कर दे डेढ़ बजे रात दे दो बजे एक बजे बारह बजे यारह बजे लिखे होने इन्ने वजे दुआ मंगना चाहे इने बजे मंगो इने बजे ना मंगो तू दस देखू की आखेगा वो आखेगा पर रब जवान मंगो तो मुड़ य तू बजे का कितों कटी बैठा है ا جے رب وجے نہیں دسے رب وقت نہیں تو کیوں آنا نماز جنازہ رب دی طرف میں جے جسے مصیبت آوے اس ویلے منگو اصا جنازہ پڑیا انت سفارش وکری کیتی دعا منگی پھر اے بیچارے دا سفر اگا جاری ہوا اگے جاری ہوا بلکہ سنو میرے نبی جے جی بندہ مرن لگے اتنے حکم دتا یہ دعا منگو مرن تو پہلو مرن تو پہلو پھر ٹو رنازہ لے کے جا رہے ہیں پھر دعا منگتے جاؤ کیونکہ ہر مصیبت ہون دے نیڑے ہونے والی جنازہ پڑے اوتے وکری منگ کیونکہ مصیبت آنے والی لے آئی، اوتھے وکھری مگ قبر چ رکھ لگے اتنے دعا وکھری منگ دفر کر بیٹھے نبی فرماندہ جن چاہ کر کے گوشت بناو دا جنہ وقت لگتا ہے اہلا وقت قبر سے کھلوستے رہو پھر اس کو آخو اس کو فرشتے آنا ہے انہیں آ سوال کرنے نہیں تجاب تو جواب تواب نہیں تو جواب سکھاؤ اور نبی پاک نے فرمایا سلو لہ تسبی تو رب تو منگو رب آئے سوال جب کائم رکھی سمجھ آئی نہیں فور دفنا کے گھر ڈھارا گئے پھر دعا منگو ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم گل دینا کی اجازت چاہنا ذرا تمجو نال بولو سبحان اللہ بدائے اس سنا ہے کتاب بدائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی جنازہ ہوا ہے حضرت فاروق اعظم آئے انہاں آنا دا پڑھی گیا ہے آپ نے فرما جنادہ پڑھ ہو نا دعا جیڑی ہے دعا ہوں اس تو تے میں مارو نہ رہا اند, اند واستے دعا منگو حضرت عمر تے صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتاب سانو جمے کبیر تبرانی مو کبیر کبی تبرانی معرفت صحابہ امام ابو نوائم محدث دی حدیث کتاباں حضرت تلہا بن برا نبی پاکہ بن برا مثال فرما گئے انہیں وسیعت کیتی رات تو رات میں دفنا چھڈا جی حضور پاک نا دسیا جی حضور سرکار گھر شریف تو رستے یہودی نے ہاں جی سپ ٹو بھی ہر طرح دا خطرہ ہے میں نبی پاک سرکار نو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا میں دفنا چھوڑیا جی ہزور سکار صاحبہ رات تو رات دفنا دیتا دفنا دیتا نبی پاک سرکار سورے صحابہ دسیا ہزور ایج ہوا ایسا دفنا دیتا ہے آپ نے فرمایا چلو قبر قبر آ کے نبی جنازہ پڑھایا کتاب کتاب لکھے اللہ تعالیٰ محبوب ہاتھ اٹھا کے پھر دعا منگی ہلور نے دعا منگی ہاتھ اٹھا کے اللہ تلہا کرا لی ہو تلہا تیرے کرا لے وی لو سگو سم فکال اللہ نبی باک نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے اچھا یہ دسو یہ سنگیو جناب ہاتھ اٹھی ناتھ اٹھا دے شکری کوش بندہ بیٹھتا اور جناب ہاتھ اٹھا کے دعا نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی یہ جنادے تو ہوئی کہ بہت نباد جنازت سرکار نے رفع رفا پھر حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے تے, آ ربا تے تو راضی ہو تے ہوا تیرے تیرا بھی ہو سفا نمبر مارفت ال صحابہ امام ابو نائم اسفہانی دی جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر چوہتر حضرت تلحا بن برا صحابی دا ذکر جاتے کیتا ہے صحابہ دا ذکر کتاب ہے اتنے آن کے یہاں نے حدیث پاک لکھی ہے تبرانی کبیر جلد چوتھی حدیث نمبر پینتی سو چونجا اور تبرانی اوسط حدیث نمبر اٹھ ہزار ایک سو اٹھاٹھ میں آستے گال گل ہے ورنہ ایسے مسائل جلجھن کا یہ وقت نہیں ہاں اس لیے یہودیت گھروں کھن دا وقت ہے حضرت صاحب السلام علیکم و علیکم السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے کیا ٹی وی میں تلاوت سننا درست ہے کہ نہیں جو شخص امام کے گھر میں ٹی وی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں میں ان وضاحت کافی تھان کر چکا موٹی جی گل تمہیں سمجھا دینا کہ ٹی وی دے یا ریڈیو چ قرآن حدیث رکھنا کوف شک سننا تے جتنے رہا رکھنا بھرنا کوف رہے کیوں کہ قرآن حدیث دے ٹی وی آ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 کہ कि کسے بندے تواؤ پیاؤ خدمت کرو تو لٹر مارو یہ جائز ہوے گا قرآن کی بےزتی جائز سمجھی کھڑے گے کسے بندے دی کی نال اگر عزت دا کام بھی کرو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 جنا تروی گھنٹے برائی فیلاو جائز سمجھا قرآن رکھنا بھی جائز سمجھا تو نزدیک والے مسلمان نے سمجھ آ گئی نہیں یہ کسے طرح بھی رکھنا جائز نہیں یہ شاہی ایڈیلانتی نہ ریڈ یو نہ خبرہ سننیاں حرام خبروں میں ایک رن آیا جہے مرد آدھے ان انہیں جاندار دی فوٹو بنی ہوئی اوہ حرام ویکنی او وکھرا حرام پھر خبرہ نیریاں کفر دیا تو جھوٹ دیا اے خبرہ سننیاں حرام بی سلندن سننا حرام لانتی لوگ آخر کہ بی سلندر جی بہت سچی خبریں دیتی ہے کھڑے لانتی نے اللہ تعالیٰ نو فرماوے جھوٹن اور یہ آدھے سچیاں خبروں کے سچی خبروں کے اندر انسور بچے افغانستان دے اندر امریکہ دے ہاتھوں افغانی مرن تھوڑے تھے او دسن بہتے امریکی مرن بہتے تو دسن تھوڑے ہاں <سؤال> میں چونج لانا تو میں چونج لانا تو کھیلے والدین کا مقام اسلام کی روشنی میں اور گستاخے والدین کے انجام کے بارے میں بیان کرے میں سارا سمجھی بیٹھا جیڑا سوال ہوا میرے تو پہلوں بھی ہویا ہے اچھا اے میں دسنا میں پوچھنا خدا رسول دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے ہاں؟ والدین دا مقام خدا رسول بڑھایا یا انہوں نے بولو تو جو والدین خدا رسول کے خلاف چلن یا پتر والدین والن آخے خدا رسول دی گل پردے دی گل غیرت کی گل اور جاوے ماں باپ آ کے نہیں منتے کریے گل تو پھر ماں باپ جو رب رسول دی گل ٹکائی بیٹھا ہے تو اپنا مقام گرائی بیٹھا ہے ہوں وہ تمکو نکرے اولاد تو وہ من لے لو اپنا اپنا جو خدا فرض ہے وہ اس اور اولاد کا حق بنتا ہے وہ اس کا حکم منے کوئی جی اچھا اچھا ہوں گئے آدار وقت اس وقت سے سارے پیرو منش اتوں آ کے شراب بتایا شروع لڑکا اٹھا منٹ بابا جی ایک منٹ آپ اس طرح کیامال نہ پڑھتے یہ دس پتر تھی گلنا کی کرنا کی آخنا اچھا اچھا ایک منٹ سنو تسر بابا جی سنو تو سی کیوں نہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ نارو کو مرو اچھا بابا جی اراؤ تشا تشیف لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے بابا با جی گزارش ہے کہ کیا یہ پردے دا جڑا مطالبہ کرتا ہے تھانوں اس تے غصہ ہے میرے گان نہ لگا اچھا ٹھیک ہے یہ سکول دخالف مخالف ہو سکول دے دیکھو جی بابا جی چکول قرآن پڑھا ہے پڑھی ہے میاں شیر ایک منٹ میاں شیر بابا ایک اور گل سنا یار اے کوئی دشمن وہ میاں دشمن دشمن کی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے دے گل رہا ہے سر چپ کر سنو میں دو لفی گل پہ سمجھانا میں جو حق ہے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو اگر کسی کا باپ بیٹھو گا بیٹھو بیٹھو اگر کسی کا باپ سنو اگر کسی کا اور بابا میں سارا سمجھا مینو کی بخاؤں گے بخان جو کہ ہوگا تو میں نے سمجھا دوسرا سمجھ جو میں آپ میری گا سنو بیوی دکان بیوی کا دکان سے بنا یا اس طرح کا کوئی بے فردار کا اولاد مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسول باپ سکول بھیجے بچے اولاد دا سرد منگا باپ بھی نہ مننے اگر مننے گا پیو اگوں جہنم جائے گا پتر پچھلے جائے گا باپ سنو باپ اگر رسول کریم کی شریعت کی کوئی گھر خلاف دا حکم کرد ہے منہ حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرما ولا تو ہوا اگر ماں باپ تینوں خدافی نہ فرمانی کی گل اصل کبھی نہ منی کبھی نہ